اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے اپنی قدرت سے عطا فرمائے اب اس کا ذکر ہے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی طاقتیں عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ چاہے وہ طاقت عطا فرمائے اور جس سے چاہے مقام و مرتبہ لے لے والا آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا اور بے شک ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضل اتا فرمایا ان پر ہمارا فضل تھا ہم نے پہاڑوں سے کہا یا جبالو اے پہاڑوں اوی بی, بی تم حضرت داود کے ساتھ فرما بردار رہو اللہ کا ذکر کرو تو جب حضرت داود اللہ کا ذکر کرتے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے وہ اور ہم نے پرندوں سے کہا کہ داود کی فرم بردار رہو جب حضرت داود اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے درندے سب جمع ہو جاتے اور سب مل کر آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے وہ النا لہ الحدید اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا نرم کر دیا انعمل عمل اور ہم نے ان سے فرمایا کہ بڑی وسیع زرے بنائیے یعنی وہ لوہے کی جیکٹ جو سینے پر اور کمر پر تلوار کے وار سے روکتی ہے سب سے پہلے اس حفاظتی ہتھیار کو بنانے کا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا قدر فردی اور اس کے بنانے میں اندازے کا پورا خیال رکھو یعنی حضرت داؤد علیہ صلاحت وسلام یہ ذرا ایسی بناتے کہ جس کے لیے بناتے اس کے سینے پر بالکل فٹ آتے واڑ ملوس اور تم سب اچھے اعمال کرتے رہو ان کا ملون بس بے شک میں تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہوں اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے کہ اللہ جسے چاہے مقام مرتبہ دے ولی سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا کو کر دیا غدوہ شاہ رن آپ کی صبح کا سفر ایک مہینے کی مسافت تھا اور آپ کے شام کا سفر ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا یعنی ایک مہینے میں گھوڑا جو کچھ دوڑے اور دوڑ کر جو وہ فاصلہ کرے وہ صبح کے وقت آپ یہ سفر کر لیا کرتے اسی طرح شام کو یہ کرتے یعنی ایک دن میں دو مہینے کی مسافت آپ طے کر لیا کرتے اسلو آئین الفطری اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے تو آپ کے لیے ایسے چشمے تھے کہ جس سے پگھلا ہوا تانبا نکلتا تھا اور آپ اس پگلے ہوئے تانبے سے بے شمار کام آپ اپنے خدام سے کروایا کرتے و منل جن میں یا ملو بہین یدئی اور جنات کو ہم نے ان کے قابو میں دیا وہ جنات ان کے سامنے اپنے رب کے ایزن سے کام کیا کرتے تھے ان کے رب کے ایزن سے وہ کام کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو وہ کنٹرول دیا وہ میں یزیکن ہوں انمرینا کہ ان جنات میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرکشی کرے روگردانی کرے عذاب آداب تو جو روگردانی کرتا ہم اسے پھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو اس جنات کے گروہ میں جو جن سرکشی کرتا اسے قیامت کا عذاب اپنی جگہ ہے دنیا کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ سلاۃ اللہ کے سے اسے سخت سزائیں دیتے یا ملون یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے ما یشا جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ویسا وہ کام کر کے دیتے میں بڑے بڑے محل اور مکانات بناتے وہ تما اور بڑے بڑے مجسمے بناتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا اور مجسمے بنانا جائز تھا ہماری شریعت میں تصویر اور مجسمے بنانا یہ حرام ہے وہ جیفان کل جوابی اور بڑے بڑے لگن جیفان جیسے تھال ہوتا ہے تو بڑے بڑے تھال جس میں بیٹھ کر ایک ایک ساتھ ایک ایک ہزار دو دو ہزار افراد مل کر کھانا کھاتے کل جوابی بڑے بڑے ہوزوں کی طرح بڑے بڑے تالاب کی طرح اتنے بڑے بڑے برتن جنات آپ کو بنا کر دیتے وہ قدور راسیات اور ایسی بڑی بڑی دیگیں کہ جن پر سیڑھی لگتی جن کے پاؤں ہوتے لنگر ڈالے جاتے جیسے آپ نے اجمیر شریف میں بہت بڑی دیگ دیکھی ہوگی کہ جس میں چڑھنے کے لیے سیڑھیاں لگتی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے حکم سے جنات ایسی بڑی بڑی دیگے بناتے کہ جس میں ایک ساتھ ہزاروں افراد کا کھانا پکتا اے میلو آر ا داود اے داود کی اولاد یعنی اے سلیمان علیہ السلام اور دیگر ان کے رشتہ دار اور مومنین تم سب شکر والا عمل کرو یعنی ہر وقت میرا شکر ادا کرتے رہو یہ اللہ نے مقام و مرتبہ تمہیں دیا وہ کلیل عبادی یش میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں شکور بندے شکر گزار بندے وہ بہت تھوڑے ہیں اللہ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر یہ بھی درس ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو مقام دینا چاہے وہ دے سکتا ہے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب یہ مقام مرتبہ ہے تو جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو اللہ نے کیا طاقتیں دی ہیں کہ آپ نے ایک دن صحابہ کرام سے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ ایک سرکش جن مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو میں نے اسے ستون سے باندھ دیا اور میرا دل یہ چاہا کہ تمہیں یہ دکھاؤ اور میں تمہیں اسے بندھا ہوا دکھاتا یعنی اللہ تعالی نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں جنات پر قابو رکھتا ہوں مگر پھر میں نے کھول دیا صاحب کا نام نرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ نے کیوں کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی یہ پروردگار دگار مجھے ایسی حکومت دے کہ جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے تو مجھے ان کی یہ دعا یاد آئی اور میں نے اپنی قدرت کا اظہار نہیں کیا تو ان کی دعا یہ تھی کہ پروردگار جیسی تو نے مجھے بادشاہت کا اظہار عطا فرمایا ایسا کوئی اور اظہار نہ کرے تو فرمایا کہ میں نے ان کی دعا کا خیال کیا اور اپنی اس طاقت کا اظہار نہیں کیا تو اسے ہی پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار طاقتیں دی ہیں مگر آپ انہی طاقتوں کا اظہار فرماتے ہیں جو حکمت کے مطابق ہیں جو مصلیحت کے مطابق ہیں جب آپ ضروری سمجھتے ہیں تو اپنی طاقت کا اظہار فرماتے ہیں فلم ما قدی نا پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ صلاۃ والسلام پر موت کا فیصلہ فرمایا اور کل و نفسین زائق قت کے تحت ایک لمحے کے لیے ایک آن کے لیے ان پر بھی موت آنا لکھا گیا تو سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے عرض کی پروردگار بیت المقدس کی تعمیر جاری ہے اگر انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا وشال ہو گیا تو یہ جنات یہ کام چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مجھے اس طرح وفات عطا فرما کہ جنات کو میری وفات کا علم نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں عصا لیا اور اصے کے سہارے آپ اللہ کی عبادت کے لیے قیام میں کھڑے ہو گئے آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کئی کئی مہینوں تک آپ کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کیا کرتے اب دیکھیں عقلی طور پر یہ ایک انسان کے لیے ناممکن محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہ سوئے نہ کھائے نہ پیئے اور تین دن مہینے تک وہ نماز کی حالت میں کھڑا رہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے طاقت عطا فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلّت و چونکہ آپ لمبا لمبا قیام کرتے اور کبھی کبھی یہ قیام تین مہینوں سے بھی زیادہ ہوتا تو آپ نے اس طرح قیام کیا اور اسی قیام کی حالت میں آپ کی روح قبض کر گئی ایک سال کا عرصہ گزر گیا جنات بیت المقدس کی تعمیر جب مکمل کرنے لگے تو اس دوران وہ آپ کا عصا جس کے سہارے آپ کا جسم مبارک کھڑا تھا اس اسے کو دیمک نے کھا لیا تو وہ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کو جسم اقدس زمین پر آیا جب وہ جس میں اکدر زمین پر تشریف لایا اس وقت جنات کو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی وصال کو تو کافی عرصہ گزر گیا جنات کو یہ غرور تھا کہ ہم علم غیب جانتے ہیں ان کی اس غرور کو توڑا گیا اور یہ بتایا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے نبیوں کو اور اولیاء کو دیتا ہے جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے چاہے ذاتی مانے چاہے عطائی مانے وہ کافر ہو جائے گا یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ جو حاضری آتی ہیں تو حاضری میں جس عورت پر یہ جس مرد پر حاضری آ رہی ہے وہ تو مجبور ہے وہ تو بے بس ہے کہ اس کی زبان پر بھی جن کا قابو ہوتا ہے لیکن نادان لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں اگر سوال اس نیت سے کیا کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں تو یہ سوال کرنا حرام ہے اور اگر اس نیت سے سوال کیا کہ یہ جو باتیں غیب کی بتائیں گے یہ باتیں سچی ہوں گی اگر یہ یقین ہے تو پوچھنے والا اور اس پر یقین رکھنے والا وہ کافر ہو جائے گا تو حاضری اگر ایسی عورتوں یا مردوں پر آئے تو وہاں جا کر جنات سے سوالات نہیں کرنے چاہیے ان کے پاس مستقبل کا کوئی علم نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو یہ ماضی کی باتیں بتاتے ہیں جنات اس میں جھوٹ بہت بولتے ہیں اور جنات کو لڑائی کرانے میں بڑا مزہ آتا ہے سے لطف آتا ہے یہ نیک بن کر آتے ہیں مثلا نواز کی تلقین کریں گے خواجہ غریب نواز کا نام لیں گے حضور غوث اعظم کا نام لیں گے جیسے لوگ ہوں گے ویسے وہ نام لیں گے اور وہ نیکی کی باتیں بتائیں گے کسی کو کہیں گے کل تو تون نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھا کر تو وہ بڑی حیرت ہوگی اسے کہ میں نے واقعی کل فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی اسے کیسے پتہ چل گیا تو ہمارے ساتھ بھی ایک جن ہے وہ جن تو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے جو سرکش جن ہے جسے شیطان کہتے ہیں جسے حمزاد کہتے ہیں تو یہ شیاتین آپس میں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو یہ ان کو بتاتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں. آدمی کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے اور وہ پھر اندھا اعتماد کرتا ہے پھر وہ کوئی ایک بات غلط بتا کر سارے گھر کو جہنم کا گڑا بنا دیتے ہیں بس ہم وہ دیں گے تو اپنی بیوی سے ذرا محتاط رہنا اب اتنا جملہ جو ہے وہ انسان کو شکوک و شبات میں کر دے گا تو دس باتیں یا سو باتیں کہہ کر وہ اعتماد پہلے لے لیں گے پھر وہ جو جھوٹ بولیں گے اس پر بھی انسان بھروسہ کرتا جائے گا تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اسی طرح جو عامل ہے جو روحانی عامل نہیں ہیں وہ جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے عملیات کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی معمول ہے کہ موقعات ان کے قابو میں ہوتے ہیں جنات ان کے قابو میں ہوتے ہیں اور وہ جنات سے معلومات لے کر ہمیں ماضی کی باتیں بتاتے ہیں کہ فلاں دن تمہارا یہ معاملہ ہوا فلاں سے یہ جھگڑا ہوا اس طرح کی باتیں سن کر انسان کنفیوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے بات تو صحیح کہہ رہے ہیں پھر وہ کوئی جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں اور اس طرح انسانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں مثلا وہ کوئی یہ بات کہہ دیں کہ جس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے تمہارے خاندان میں ہے وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ تمہاری روزی میں بندش کروا رہا تو شین نام کے چار پانچ ہوں گے تو اب انسان شکو کو شبہ میں مبتلا ہوتا ہے اور بدگمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں جانے والا بنا دیتا ہے ماںم اللہ موتی ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وشال کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی صرف زمین کے کیڑے دیمک نے انہیں بتایا کہ جب وہ دیمک کلو منس اتح جب وہ دیمک آپ کے اسے کو کھا گئی اور آپ نیچے تشریف لائے تب انہیں پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلات و تو ایک سال قبل وصال فرما گئے فلم پھر جب سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لائے تب جنو تو جنات پر یہ بات ظاہر ہوئی اللہ یا ماں لب محم اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے یعنی وہ اس قدر مشقت نہ کرتے اور بیت المقدس کی تعمیر نہ کرتے رہتے انہیں تو ایک سال سے ہی پتہ نہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام مثال فرما گئے ہیں ورنہ یہ کب کے بھاگ جاتے لقد کان البا مس کا نیم آیا بے شک ملک کے سبا کے رہنے والوں میں ضرور نشانی ہے جن دو باغات تھے آئی یمین و شمال دائیں اور بائیں یعنی وہاں ایسے باغات تھے پورے ملک کے سبا میں کہ جو راستہ گزرتا جہاں کہیں بھی کوئی کسی گلی میں ہو کسی محلے میں ہو تو جو چلنے کا راستہ ہوتا دائیں طرف بھی باغات ہوتے بائیں طرف بھی باغات ہوتے اور راستے وہ پھلوں سے اور درختوں کی شاخوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے اب اس راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی یعنی نہ گرمی کا احساس ہوتا نہ بارش سے کوئی تکلیف ہوتی کیوں درختوں سے وہ راستے جو ہیں ڈھکے ہوئے ہوتے اور پھلوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی اپنے سر پر خالی ٹوکرا لے کر نکلے تو وہ چند قدم چلے تو اس کا ٹوکرا جو ہے وہ پھلوں سے بھر جائے اس قدر پھلوں کا آلم تھا کلو مر رشتے رب کھاؤ اپنے رب کی دی ہوئی روزی سے وشکرو لہ لہو اور اس کا شکر ادا کرو بلدا تنیبا یہ ایک ایسی سرزمین تھی جو طیبہ تھی جس کی آب و ہوا بھی پاک تھی صاف تھی وہاں مچھر مکھھی کھٹمل وغیرہ کا گزرنا تھا یہاں تک کہ اگر کسی کے جسم کے اندر بالوں میں جوئیں ہوتی تو وہاں کی ہوا ایسی تھی اس کا ماحول ایسا تھا کہ وہ اگر وہاں پر جاتا تو اس کے بالوں کی جوئیں مر جاتی یہ اللہ کا کرم تھا وہ رب غفور رب پالنے والا بخشنے والا ہے مگر ان لوگوں نے شکر نہ کیا اور یہ گناہوں میں مبتلا رہے فر ادو بس ان لوگوں نے ایراز کیا گناہ کیے فرسلہ علیہ سی لل آری میں کافی عرصے تک یہ گناہ کرتے رہے انہیں کوئی مشکل نہیں آئے لیکن پھر جب وقت مہلت ختم ہوئی بس ہم نے ان پر سی لل آری میں زوردار سیلاب بھیج دیا ان کے یہاں سے جو پانی کا گزر ہوتا تھا تو انہوں نے پانی شہر میں داخل نہ ہو اس کو روکنے کے لیے بند بنائے تھے اللہ کے حکم سے چوئے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے اس لکڑی کو کھایا اور لکڑی کو کھا کھا کر انہوں نے سوراخ کر دیا چھوٹا سا سوراخ چو نے کیا آپ جانتے ہیں جب چھوٹا سا سوراخ ہو تو پانی گزرتا ہے پانی کے گزرنے سے وہ سوراخ بڑا ہوا اور بڑے ہوتے ہوتے زور دار اس نے پانی کا ریلا گزرا اور وہ بند ٹوٹ گیا اور اس طرح وہ اچانک سیلاب کا شکار ہو گئے وہ نہ اور ہم نے بدل دیا انہیں بھی اب دو باغات اب بھی تھے دائیں اور بائیں لیکن وہ پہلے کے جو باغات تھے وہ تو ختم ہو گئے اب وہ دائیں اور بائیں جو باغات تھے یہ اسی پرانے باغات کی باقیات تھی جھاڑیاں تھیں کانٹے تھے اور خشک اور سوکھے ہوئے درخت تھے جن نہیں دو باغات روا تئی اوکول خم ایسے باغات جن کے میوے انتہائی بیکار تھے بد مزہ تھے ان کا کوئی ٹیسٹ نہ تھا وہ اصلن اور جھاڑیاں وہ شعیم قلیل اور تھوڑے سے بیر کے درخت عبرت ہے جسے اللہ تعالی نے نعمت دی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ تعالی اجاڑنے پر قادر ہے لینے پر قادر ہے رال کا جزئی نا ہوں کا فرو یہ ہم نے انہیں سزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا وَهَلْ إِلَّا الْكَفُورِ اور ہم نا شکری کی یہی سزا دیتے ہیں وَجَعَلْنَا بئی وَبَيْنَ بئ ن القورتیبا رکھنا فیحا قرن ملک سبا کے لوگ اس قدر خوش نصیب تھے اس قدر ان پر نعمتوں کی فراوانی تھی مگر خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ملک سبا سے لے کر یعنی یمن سے لے کر شام تک یہ جب آتے اور جاتے تو راستے میں ان کو سامان کھانے پینے کا لے کر جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر باغات تھے تو مسافر اگر دن کو چلتا کھا پی کر تو دوپہر تک وہ ایسے باغ میں پہنچ جاتا جہاں پر وہ کھانے پینے کی اور فروٹ کی اور ان نعمتوں کی بارشیں ہوتی فراوانی ہوتی اس طرح شام سے آنے والے اور یمن سے جانے والے راستے کے اندر وہ کھانے پینے کی انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی وجہ اور ہم نے کیا ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی ہے یعنی شام جو برکت والی سرزمین ہے اس میں اور یمن کے درمیان قرن وا اوتن ایسی بستیاں رکھی جو ظاہرہ تھیں جو موجود تھیں قدر نہ فی ہے صحیح اور ہم نے اس میں ایک منزل کا فاصلہ رکھا یعنی ایک چار گھنٹے پانچ گھنٹے کا سفر کر کے مسافر اس جگہ پر پہنچ جاتا جیسے ہمارے یہاں سپر ہائی وے ہو یا کوئی بھی اشارہ ہو تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ریسٹورینٹ بنے ہوتے ہیں تو یہ سمجھیے قدرتی ریسٹورینٹ تھے جس میں کرایہ کسی کو یا معاوضہ یہ پیسے خرچ نہ کرنے پڑتے تھے باغات تھے جہاں پر پھل ہوتے وہ وہاں پر آرام کرتے پانی پیتے کھانا کھاتے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے سیرو فیح لیالیا و ایا امن اور ایسا امن تھا اس راستے میں کہ ان سے کہا جاتا کہ ان راستوں میں رات اور دن تم امن کے ساتھ چلو پھرو فکالو مگر انسان ہبس اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارا کچھ میں ہی کھا لوں اور کسی کو کچھ نہ ملے تو یہ ملک کے سبا کے لوگ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے کہا کہ شام سے لوگ آتے ہیں اور راستے میں کھاتے پیتے آتے ہیں تو راستے کی یہ باغات جو ہیں یہ ویران ہو جائیں تو بہت اچھا ہے تاکہ ہمارے ملک میں آ کر پھر ہمارے ملک کی قدر کریں فَقَالُوا رب بنا باغ أَسْفَارِنَا وہ کہنے لگے پروردگار ہمارے سفر کے درمیان دوری پیدا کر دے یعنی شام اور یمن کے درمیان جتنی بستیاں ہیں ان کو ویران کر دے تاکہ سفر دور ہو جائے وہ <أَنفُسَهُن> یہ بات انہوں نے اس حال میں کہی کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فج الم احادیس بس ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں کہانی بنا کر رکھ دیا کس سے پرانی باتیں اب رہ گئیں ان کا وجود نہ رہا مز نہ مز اور ہم نے مکمل طور پر انہیں تباہ کر دیا عبرتیں ان لوگوں کے لیے جو کسی کی نعمت پر جلتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ بس سب کچھ مجھے مل جائے اور کسی کو نہ ملے انسان کو قلب اور دل وسیع رکھنا چاہیے مسلمان پر اگر کسی نعمت کا نزول ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ اس سے وہ خوش ہو مسلمان اگر پریشان ہو تو اس کی پریشانی سے خوش ہونے کے بجائے اسے اس کا ہمدرد بننا چاہیے بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں اور بے شک ان پر شیطان کا گمان درست ثابت ہوا شیطان نے یہ گمان کیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا تو شیطان اس مشن میں کامیاب رہا اور یہ لوگ گمرہ ہو گئے فتب اللہ فریق الْمُؤْمِنِينَ پس تمام انسانوں نے شیطان کی پیروی کی ایمان لانے والے اور نیک لوگوں کے علاوہ سب شیطان کے وار کا شکار ہو گئے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ کیا کریں بےچارے مجبور تھے شیطان بڑا پاورفل ہے شیطان کا وار بہت کمزور ہے شیطان صرف مشورہ دے سکتا ہے وہ برا مشورہ دیتا ہے آپ ہاں مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی آپ کو غلط مشورہ دے اور آپ اگر اس غلط مشورے پر عمل کر کے اپنا نقصان کر لیں تو کیا کسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے مجھے مروایا وہ دنیا آپ کو یہی کہے گی کہ آپ کے اندر عقل نہیں تھی تو شیطان صرف مشورہ دیتا ہے شیطان پکڑ کر گنا نہیں کروا سکتا نیکی سے وہ روکنے کے یہ معنی نہیں کہ شیطان جو ہے ہمارے پاؤں پکڑ لے شیطان صرف بری بری خیالات دے گا اور الٹے سیدھے وہ گناہوں کی پلاننگ دے گا تو مشورہ ہم کیوں قبول کرتے ہیں ہم اس کے غلط مشوروں کو کان نہ دھر وما کان لہو علیہم من سلطان شیطان کو ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا شیطان انہیں مجبور نہیں کر سکتا تھا اللہ مگر شیطان کو جو بہکانے کا اختیار دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا کہ دنیا دار المتحان بن جائے کون اللہ کا فرما بردار ہے اور کون شیطان کی باتیں مانتا ہے کیا آزمائش ہے اللہ علام بل آخیوتی من ہوا فی شک صرف اس لیے شیطان کو بہکانے کا اختیار ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کون اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ایسا ہے جو آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے اور رب کا اعلیٰ کل شعین شفیع اور آپ کا رب ہر چیز کرنے کے بان ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اللہ و سننے